ندی میں شاہ کی محمد اختر صاحب اللہ تیرے عاشقوں, میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا اے اسی طرح سے ممکن تری سے گزرنا اسی طرح سے ممکن تری سے گزرنا کبھی دل میں سر کرنا کبھی دل سے شکر کر کبھی دل سے سگر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا ایسی طرح سے ممکن تیرا تیری راہ سے گزرنا کبھی دل زمان یہی علاق یہی اے کی زمانت کبھی دکھ رہ کبھی دل میں یاد کرنا کبھی ذکر ہو دک کبھی دل میں یاد کرنا یہ پکی علامت یہ پکی بلانت کبھی دل کبھی دل میں یاد کرنا میری ضروری کا حاصل میری جی سکھا سارا میری زندگی کا حاصل سیرا شو میں جینا تیرے تو میں مرنا پراش تو میں جینا حاصل میری کا سہارا میری زندگی کا حاصل گر مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا یار گو مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا یار گو تیرے آ تی سنگے مرنا سنگے پے مرنا یہ اس لیتے ہیں اس کی مدد کرن پار میری جان نا کا تدر کرنا میری جانا تمہاں کا سب کرنا یہ تیری مدد کر سکتا یہ تیری یہ تیری مدد کر سکتا میری جان ن تم کا شم پے سدر کرنا میری جان ن تم کا شم پے سدر کرنا ایسی طرح سے ممکن دیہا سے سےرنا کبھی دل سے سگر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا یہ تیری عطا ہے یا پا <tankan> یہ ہوا جب سنہار یہ تیری ہے تیرا جب تین میرا نالت کے سپنگل پے ملنا میرا نالے ندامت کے سپنگ پہ چلنا رب یہ تیرا جب میرا نال تیرے سنگے دل میں چلنا میرا پتا رونا میرا ہر بتا ہے یہی میری کل رہ تو کا سد میرا جل ماں کو تیری رحمتوں کا صدقہ کرنا میرا حل بتا رونا ہے یہی میری تلا تیری راح متوں کا سدفا میرا جرم کرنا تری شانگ ہے یری بروری تیری شان جب ہے میرے چان دل کا کچھ تو ہم باپ یاد کرنا جان کا کو ہم باپ یاد کرنا تیری شاد ہے تیری بند ہے تیری شاد جب ہے پسند پل بھری ہے میرے جانو دل کا تجھ کو ہم باپ یاد کرنا میرے جانو دل کا تجھ کو ہم یاد طرح سے ممکن دیر سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا کسی اہل دل کی سوگت کو قطر کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو قطر اسے آ گیا ہے دینا اسے آ گیا ہے مرنا. اسے آ گیا ہے دینا اللہ پر جینا حضرت نے فرمایا کر رحمت اللہ نے اللہ پر جینا یہ ہے کہ جو جو کام اللہ تعالی نے حکم فرمایا کرنے کے لیے ان تعداد کو بجا لانا اور اللہ پر مرنا کیا ہے جن کاموں سے اللہ تعالی نے منع فرمایا اس میں جان دے دے لیکن اللہ کو ناراض نہ کرے جان دے دینا لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ ہے اللہ پر جینا اور یہ ہے اللہ پر مرنا اور جو اللہ پر جیتا اور مرتا نہیں ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے اس کی زندگی زندگی کہلانے کے لائق نہیں حیات کہلانے کے لائق نہیں جو انسان اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں جیتا ہے تعات میں سستی کرتا ہے عبادت میں سستی کرتا ہے اور وہ مقامات کو بجا نہیں لاتا اور نافرمانی سے بچنے میں جان دینے کا جذبہ نہیں رکھتا اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں بھی دیر کرتا ہے قدامت نہیں اختیار کرتا توبہ اور نہیں کرتا یہ انسان نہیں بلکہ جانور سے بھی بہتر ہے اللہ پر جینا اور اللہ پر مرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افغانات کو بجا لاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے گئے جان لڑا کر کوشش کرو جان دے دینے کا جذبہ پیدا کرو کہ جان دے دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے سوبت دل کی سوبت جو ملی کسی اہل کی جو کو قطر اسے آ گیا جینا اسے گیا میں جنا آ گیا مرنا ایسی طرح سے اللہ کے راستے کا سب سے اہم وہ طریقہ سب سے اہم معاملہ کوئی بیٹھ جاؤ آنا جانا نہ کرو بچے بیٹھ جاؤ اس راستے میں نہیں بیٹھتے منع ہے راستے میں بیٹھو یا بیٹھو دروازے میں نہ بیٹھو دروازے میں بیٹھنا منع ہے راستے میں بیٹھنا منع ہے ادھر آ جاؤ چالا ابھی ہم دین کی بات کر رہے ہیں بات مکمل ہو جائے پھر بات کرنا ہماری بات کے دوران باتیں نہ کرنا کوئی بھی بچہ بار بار عز کر کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے کا سب سے بڑا سب سے اہم معاملہ یا جز جو ہے وہ اصلاح اخلاق ہے اور اس میں بہت سے اخلاق وہ ہیں جن جو ہمیں پانے ہیں اور بہت سے اخلاق وہ ہیں جن, جن کو ہمیں جن سے ہمیں نجات لے, نجات حاصل کرنی ہے کچھ اخلاق کا اصول ہے اور کچھ اخلاق سے نجات حاصل کرنی ہے اور جو جن اخلاق کو پانا, پانا چاہیے اللہ کے راستے میں ان کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں اور جن اخلاق سے نجات حاصل کرنی چاہیے ان کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں آج دو باتیں عرض کرنے کا ارادہ تھا اور بات یہ ہے کہ جب تک دل کو برے برے اخلاق سے ہم پاک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ملیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ملنا اللہ کو پانا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ با وفادات ہیں اور باعط بھی ہیں کہ وہ جو ہمارے دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں تمام نعمتوں کے خالق بھی اور تمام نعمتیں ہم کو عطا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں تو ان کا شکریہ یہی ہے کہ وہ تقوا سے رہے اور جس کام سے انہوں نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کام کو ہم اہمیت کے ساتھ انجام دیں یہ جی کوئی عید حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ کام اللہ کو پانا اللہ کی معرفت اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو غیر ضروری ہو بلکہ یہ کمپلسری ہے ہر شخص کے اوپر فرض ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور تقوی سے رہنا تو برے برے اخلاق سے بھی اسی لیے نجات حاصل کرنی ہے کہ برے اخلاق سے برے اخلاق بھی گناہ ہے جیسے غیبت ہے یہ جی بھی برا خلق ہے اور جھوٹ ہے یہ جی بھی برا گناہ کبیرا ہے غیبت بھی گناہ قبیرہ ہے پد نگاہی ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے پد گمانی ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور ان سب برے برے اعمال سے برے برے اخلاق سے ہر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کہ کیسے بدقمانی کی آپس میں جھگڑا ہو گیا تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچی غیبت کیے اور غیبت کرنے والے کو پتہ چل گیا اس کو کتنی بڑی تکلیف پہنچی اور دوسرے غیبت کرتے رہنے سے ہر بھی پیدا ہوتا ہے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اہمیت سے بیان فرمایا اس سے منع فرمایا جتنے بھی گناہ ہیں ہر گناہ سے نموست پیدا ہوتی ہے اور ہر گناہ سے دوسرے دوسرے انسان کو لازمان تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے فیصلے جو اوپر سے فیصلے آتے ہیں وہ ہمارے حق میں برے ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے حق میں برے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک گرد رہنے والے تمام مخلوقات اس سے متاثر ہوتی ہیں جیسے نماز چھوڑنے والے کے اوپر جو نہوست ہوتی ہے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ نماز چھوڑنے کی نہوسط چالیس گھروں تک جاتی جان پوچھ کر جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی نموسب چالیس گھروں تک جاتی ہے تو نماز نہ پڑھنا بھی جو ہے ایک اخلاق ہوا برا کام ہوا اور اس سے دوسروں کو اذیت ہوئی تو فرمایا کہ یہ تمام تر یعنی بڑا سب سے بڑا دین حضرت احمد اللہ نے فرمایا تھا سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کی ذات کو کسی انسان کو کسی کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے تو جب ہم برے حمال کرتے ہیں تو ان برے اعمال کی وجہ سے دنیا پر جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے آتے ہیں وہ ہمارے ہم ہاں ہفتے برے ہو جاتے ہیں جیسے گناہوں سے قہر بھی بڑھ جاتا ہے بارش بارش میں تنگی پانی میں تنگی تو جانور بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں رزق میں تنگی جانور بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور بھی دوسری آفات بھی آ جاتی ہیں کبھی زلزلہ آ جاتا ہے کبھی کچھ آتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو گناہوں کی وجہ سے دوسری مخلوقات کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں ابرار لوگ ابرار کی حضرت میں تاریخ فرماتی اللہ ددینہ لاج اور غوم شر بلا سر کہ وہ کبھی بھی شر یعنی گناہ پر راضی نہیں ہوتے اللہ کی نافرمانی پر راضی نہیں ہوتے اور چیمٹی کو بھی وہ تکلیف نہیں دیتے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے برے اخلاق کی وجہ سے چونکہ برے اخلاق گناہ ہیں اور گناہ کی وجہ سے پریشانیاں تکلیفیں اور عذاب آتا ہے دنیا اور مخلوقات بھی متاثر ہوتی ہے یہ سب اس چیز کی اثاث ہے اور دوسری یہ کہ برے اخلاق جب تک دل میں برے برے گندے گندے اعمال ہوں گے بد غیبت، غیبت بدگانی چوگلی حسد کینہ، بوس محبت دنیا یہ سب برے برے اخلاق ہیں اور لالچ اور ہیرس دنیا یہ سب برے اخلاق ہیں ان گندگیوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ دل میں نہیں آ سکتے اور, اور یہی بت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانا ہر شخص کے اوپر فرض ہے اس دنیا میں آ کر اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے تو یہ کام بہت اہمیت سے کرنا چاہیے اسلحہ اخلاق کا اگر یہ کام نہ کیا تو سمجھ لو کہ ہم سمجھتے رہیں کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت سے کام انجام دے رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں لیکن در حقیقت ہم وہیں کہ وہیں دھرے ہیں بلکہ ذلت اور بستیوں میں پڑے ہیں تو غرض یہ کہ بہت اہم دو برے اخلاق ایسے ہیں جس میں اکثر اکثر مبتلا ہوتے ہیں اور مرد بھی اس میں شامل ہیں خواتین بھی اس میں شامل ہیں اور وہ ہے غیبت اور دوسرا مرض ہے بدقمانی یہ دونوں چیزیں عام ہو گئی ہیں ہر گھر کے اندر تقریباً ہر گھر میں یہ چیزیں جو وہ عام ہو گئی ہیں غیبت جو ہے وہ اکثر عورتیں اس میں اس لیے زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں کیونکہ آپس میں گھر میں رہتی ہیں ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے دل دکھ جاتا ہے اور دل دکھنے کی وجہ سے دل کرتا ہے کہ ہم کسی سے اس بات کو بیان کریں جگہ جگہ باتیں لوگ بیان کر دیتے ہیں تو عمت کے اندر یہ ہے کہ اگر بہت ہی کسی سے دکھ پہنچ رہا ہو تکلیف پہنچ رہی ہو اور برداشت نہیں ہو رہی ہو تو اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے کسی ایک ہمدرد کو جیسے اپنا کوئی بڑا ہے ماں ہے یا کوئی اور ہے اس کو تو کہہ دینا جو ہے وہ عبت میں نہیں آتا تاکہ اس سے غم ہلکا ہو جائے لیکن جگہ جگہ کہتے پھرنا اتنی آواز سے کہنا کہ دوسرے بھی سن لیں اس کو تو یہ بھی جو ہے یہ بہت گناہ کبیرہ ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور فرمایا کہ گیبت الغیبت و ارشد منت ذنا ذنا سے بھی زیادہ جو ہے اس کا گناہ جو ہے اس کا اثر زیادہ ہے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ہے تو بہت بڑا گناہ یہ چلو وہاں سے ہٹ جاؤ اور نہ چپ جائے گا کسی کی ہٹ جاؤ سفائی کر لیں گے ادھر کہہ رہے کہ جب بات ہو رہی ہو تو آرام سے بیٹھو یہاں آ جاؤ ادھر قریب آ جاؤ اس طرح مم. وہاں कोई جانا ادھر کوئی بھی نہیں اس طرح بیٹھو یا شاش ڈر میں جاؤ نہیں بات میں گا نہ چھپ جائے گا ادھر آ جاؤ وہاں شیشا چپ جائے گا تو غیبت کو اس لیے زنا سے اشد قرار دیا کہ کہنا اللہ تعالیٰ نے ہے تو بہت بڑا گناہ اور بہت ہی بے شرمی بے حیائی کا کام ہے لیکن اس کو غیبت کے گنا کا اثر بتانے کے لیے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ یہ فرق سے زیادہ اشد ہے اس لیے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا کہ اگر خدا نا خاص طے سے ایسا بے حیائی کا کام ہو گیا بے شرمی کا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس کے لیے جس سے جس کے ساتھ بد فیلی کی یا جس کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا اللہ نے اپنا حق رکھا ہے اور غیبت جو ہے اس کا یہ قانون ہے کہ اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو معلوم ہو جائے جیسے اگر آج کل عام طور پہ معلوم ہو ہی جاتا ہے پھر کمیونیکیشن بھی اتنا تیز ہے ادھر کسی نے غیبت کی تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کی شکایت دوسروں کو لگا دیتے ہیں کہ فلاں تمہاری بھی غیبت کر رہا تھا اب ہمیں تو معلوم نہیں اور اس کو معلوم ہو گیا کہ اس نے ہماری غیبت کی جب تک اس سے معاف نہیں کرائیں گے غیبت معاف نہیں ہوگی پھر قیامت کے دن ایسے شخص کو مفلس کہا گیا ہے حدیث پاک باقی ہے کہ ایسا شخص مفلس ہوگا جس نے غیبت کی اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہیں تلاوت بھی کر رہا ہے ذکر اسکار بھی کر رہا ہے لیکن اس نے غیبت بھی کر ڈالی تو قیامت کے دن جس کی غیبت کی ہوگی اس کے گنا گناہوں کو اس پہ لاب جائے گا پہلے تو اس کی نیکیاں جس نے غیبت کی ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو دے دی جائے گی اور پھر اس کے بعد بھی اگر وہ گناہ باقی بچا اس کا تو اس جس کی غیبت کی تھی اس کے گناہ اس کے اوپر لاد کیے جائیں گے تو کتنے کتنے گھاٹے کا سودا ہے کہ یہاں سے ہم ذکر و تلاوت لے کے چلیں مال لے کے چلیں اور معلوم ہوا کہ ہاتھوں ہم, ہمارے پاس یہ کچھ نہیں سارا وہ گیا جس کی غیبت کی تھی تو یہ غیبت جو ہے بہت ہی خطرناک گنا ہے اس لیے فرمایا کہ اتنا سے زیادہ ارشد ہے کہ جب تک جس کی قیمت کی ہے اس سے معاف نہ کرا لے گا وہ معاف نہ ہوگا البتہ اگر اس کو خبر نہ ہوئی ہو تو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے بلکہ اس سے معافی نہ ہی مانگے تاکہ اس کو اس سن کر مزید تکلیف نہ پہنچے اور اس کا ابھی تلاقی کرے کہ اس خوب استغفار کرے اللہ سے توبہ کرے اور پڑھ کے اور اللہ سے توبہ کرے اور اس کے لیے اسٹپ فار بھی کرے اور اس کے لیے کچھ حصال ثباب بھی کرے اور آئندہ پکی توبہ کرے کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے تو غیبت جو ہے اکثر یہ عردوں میں بھی عام ہے کیونکہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے جیسے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے اسی طرح جو ہے زبان کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے کیونکہ نگاہ کے بعد یہ دوسری چیز زبان ہی ہے جس سے انسان دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا دیتا ہے اور اپنی نیکیوں کو سمجھو ضائع کر دیتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر دینا کتنی بڑی بے وقوفی ہے جب بولو سوچ سمجھ کے بولو ٹھہر کے بولو اور ہر وقت یہ سمجھ لو یہ سوچ لو پہلے کہ ہم جو بات کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہماری بات سے اس بات سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے یہ اپنی مجھ, ایک مشق کرنے سے منان بنانے سے یہ عادت ہو جاتی ہے اور وہ سب اسی میں آتا ہے کہ وہ سب کسی کا آ گیا اس کی سب شاخیں ہیں غیبت وغیرہ جھوٹ غصہ یہ سب ایک دوسرے کی ہیں تو جب یہ عادت بنا لو کہ ہر, ہر وقت یہ سوچ کر بولو کہ ہم ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے یا نہ خوش ہوں گے جب بول لے تو یہ سوچ لیں تو ان اللہ تعالیٰ پھر غلط بات من سے نہیں نکلے گی غصہ بھی سوچ سمجھ کے کرے گا جہاں ضرورت ہوگی وہاں کرے گا اور جتنا ضرورت ہوگی اتنا کرے گا تو غرض یہ کہ غیبت جو ہے یہ بہت ہی عام بھی ہے اور ایک غلط فہمی غیبت کے بارے میں اکثریت کو یہ ہوتی ہے کہ ہم تو ہب بات بیان کر رہے ہیں جو بات ہم نے بھائی میں دیکھی یا بہن میں دیکھی یا غیبت کرنے والا جو بھی ہے جس کی غیبت کر رہے ہیں اس میں ہم نے یہ بات پائی جبھی ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ تو صحیح بات ہے تو یہی اسی کو غیبت کہتے ہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسی بات کو غیبت کہتے ہیں کہ جو, بات جو کسی کی برائے کسی کے اندر ہو اور اس کو اس کے پیچھے بیان کرے اور اس کو حضرت نے فرمایا تھا کہ مردہ بھائی کا گول کھانا اس لیے فرمایا اللہ تعالی نے اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے مردہ اگر یہاں ہو اور اس کی غیبت کریں تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا بتا نہیں سکتا کہ نہیں بھائی میں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے تو اس طرح سے قیمت کرنے والا کیونکہ موجود نہیں ہوتا جس کی عبت کی جا رہی ہے تو وہ مردے کی طرح سے ہوتا ہے اس لیے اس کو اور کتنی کراہٹ چلائی اس سے کہ کون ایسا کون ایسا ہوگا جو جانور بھی مرے جانور کو نہیں تو کیا کون ایسا ہوگا جو اپنے بھائی مرتا بھائی کا کوشکھا ہے اس لیے جب بولو میں میرے, میرے بھائیوں سے بھی حاضرین سے اور میری بہنوں سے میری ماں سے سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے نگاہ کی حفاظت کے بعد یہ زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے اور افسوس بھی ہے اور مجبوری بھی ہے کہ عورتوں کے ساتھ معاملہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کرتے رہتی ہیں مرد چونکہ کام پہ چلے جاتے ہیں در چلے جاتے ہیں غیبت تو غیبت تو مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں یہ برائی اس لیے زیادہ ہے کہ وہ آپس میں ان کے معاملات ہوتے ہیں بہت سے خانے کے اور دوسرے معاملات رہن سہن کے تو ان کو راستہ ایک دوسرے سے زیادہ پڑتا ہے اور پھر شیطان بہت جلدی بدگوانی بھی ڈال دیتا ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ یہ ہمارا اچھا نہیں چاہتے برا چاہتے انہوں نے یہ کام ایسے کر دیا اور یہ ہمارا ہمارے برے کی وجہ سے انہوں نے کام کیا تو بدگمانی اور قیمت بدگوانی بھی حرام ہے میرے مرشد احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پور حضرت اللہ علیہ جو ہمارے والا کے شیخ تھے فرماتے تھے کہ بدگمانی کرنا جو ہے وہ مفت میں اپنی گردن پھنسانا ہے قیامت کے لیے مفت میں اپنی گردن پھنسانا ہے مقدمے میں کیونکہ نیک گمانی کرنے پر تو مفت کا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ نیک گمانی پر مفت ثواب دیں گے اور بدگوانی پر اللہ تعالیٰ مقدمہ قائم کریں گی کہ تم نے دل میں اپنے بھائی کے لیے جو की کی تھی کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہمارا برا چاہا اس کی دلیل لے کے آؤ اور دلیل اکثر یوگا کے دلیل دے نہیں سکے گا تو مقدمے نے گردن پھنسا تو آزت پور پوری پوری ہنس کے فرمایا کرتے تھے کہ کتنا احمد ہوگا اور شخص جو گونس میں اپنی گردن پھنسائے اور نیک گمانی کر کے وہ نیکی حاصل نہ کرے بچ کے گوف میں اپنی یہ دو گناہ جو ہے بہت بڑے بڑے ان میں اکثریت کا اطلاع ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اپنی ناکھوں کے ساتھ ساتھ ہم زبان کی بھی حفاظت کریں سوچ سمجھ کر بولیں ٹھہر کر بولیں تحمل سے بولیں اور یہ سوچ لیں کہ ہماری ہم جو بات کرنے والے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا نہ خوش ہوں گے بلکہ ہر عمل میں انسان اگر یہ استحال کر لے اور یہ سوچ لے یہ فکر رکھے کہ ہمارے جو عمل ہے یا قول ہو فیل ہو نیت ہو ہر طرح سے یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہی ہے کہ جو حضرت کے ابھی شعر میں سنا میرے جان و دل کا ہر وقت میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد رکھنا ہم وقت کیا مطلب کہ ہر وقت یاد رکھنا یہی ہے جو سجو رہنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالی ہمارے قول سے عمل سے فیل سے جو کچھ ہم کرنے والے ہیں ہماری نیت سے ہم کسی کا برا بھی نہ چاہیں کسی برا کرنا بھی گناہ ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے وہ کرتا رہے ہم اس کو کام کریں اور, اور ہم کسی کا برا نہ چاہیں مومن وہ ہے ہی, ہی, ہی, ہی ہمارے حضرت مرشد مولانا زمانہ مولانا شاہ عبد المتی صاحب عدم اللہ, علی اللہ علیہ مولانا نے فرمایا حجی پاک جس کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جس کی ذات, ذات پر دوسرے تمام لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہ ہماری جان اور مال کا محافظ نہ ہماری جان کو نقصان پہنچائے گا نہ ہمارے مال کے پورا سو فیصد اعتماد ہو وہ مومن کامل ہے اور جس سے خطرہ ہو سمجھو کہ وہ مومن کامل نہیں تو ہمارے اعمال ہمارے افعال ہمارے اقوال سب ایسے ہونے چاہیے کہ تمام مخلوق کو ہم پر سو فیصد اعتماد ہو کہ ہماری نہ ہماری جان کو اس سے نقصان پہنچے گا نہ ہماری مال کو اس سے نقصان پہنچے گا مکمل طور پر مومن جو ہے وہ امن والا مومن سے امن ملے ہوئے تو اس طرح سے یہ دو چیزیں جو ہے یہ بہت خطرناک ہیں اور نہیں ہے لیکن اس سے اور بھی مفاصد پیدا ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کے لوگ دل برے ہوتے ہیں تو اس سے خوب خوب ہمت کر کے مکمل اجتمام کیا جائے اور جو جو آدمی میں برائی نہ ہو اس کو بیان کر دیا جائے اس کے پیچھے وہ اس سے بھی بڑا گناہ اس کو توہمت کہتے ہیں اس کو تہمت کہتے ہیں اور اس سے بھی بڑا گناہ ہے لہذا زبان کا استعمال خوب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک بات بھی اور بھی ہے کہ حکم دنیا یعنی دنیا کی محبت خصوصاً خواتین کے اندر ہے یہ ہر خاص میں اس میں مبتلا ہے کوئی کسی کو خاص نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ اکثریت میں یہ ہے کہ کپڑوں کا خاص طور سے دماغ اور نکھلاوا کے لیے کپڑے پہننا تو سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اترانے کے لیے شیخی دکھانے کے لیے لباس عزت عزت حاصل کرنے کے لیے جیسا یہ خوشنما لباس پہنا مہنگا سہنگا اور ربائش والا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا یہ حدیث پاک میں جس نے لوگوں کو اس کا مفہم بیان کر رہا ہوں جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور عزت حاصل کرنے کپڑوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے اور اترانے کے لیے دکھلانے کے لیے لباس پہنا اللہ تعالی قیامت کے دے اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میلے کو چلے رہو پھٹے کپڑے پہنو بلکہ اچھے کپڑے پہنو صاف ستھرے پہنو بڑھیا کپڑے بھی جائز لیکن نیت کسی کو دکھلانے کی نہ ہو نیت کسی کو کیونکہ کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی عزت تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو منتقل زیادہ ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا مخلوق ہوگی مخلوق میں اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی عزت ڈال دیتے ہیں لہٰذا کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی بلکہ تقواہ سے بڑھیا کپڑے بھی پہنے لیکن بہت زیادہ نمائش والے اور لوگوں کو چونکہ نمائش والے کپڑے پہننے سے دل میں یہ بات آئی جاتی ہے کہ لوگ देखेंगे گے ناری تعریف کریں گے تو یہ دکھلانے کے لیے کپڑا پہننا اس پر وحید ہے اس سے بچنا چاہیے اور اچھے کپڑے ہوں سادے ہوں اچھے کپڑے بڑھیا کپڑے ہوں راحت کے لیے راحت کے لیے مہنگے سے مہنگا کپڑا پہننا بھی چاہیے کہ اپنے جیسے گرمی ہے اس میں بڑھیا چاہے مرد نے پہن لی چاہے عورت نے پہن لی راحت کے لیے پہنی کے بھائی گرمی میں زیادہ گرمی لگتی ہے اچھے کپڑے ہلکے کپڑے رہتے ہیں اور اس خیال کے ساتھ کہ بے پردگی نہ ہو ہمارے آزاد ظاہر نہ ہو دکھلائی نہ دیں اس کے کے ساتھ اچھے بڑھیا کپڑے راحت کے لیے پہننا بالکل جائز ہے لیکن بس مقصود یہ ہے کہ دکھلانے کی نیت نہ ہو اور اس میں اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر خواتین میں بھی یہ مرض عام ہے اور مردوں میں بھی بہت مرض ہوتا ہے کہ وہ آج کل تو آج کل بھی اور پہلے بھی ایک زمانے میں یہی جی رہتا ہے کہ وہ طرح طرح کے لیسے مرد پہن رہے ہیں اور وہ چمار اور جیسے تو پٹے ڈال जो ہیں جو بنگی اور چمار ناچ گانے والے جو میراثی لوگ ہوتے ہیں ان کے گلیاں بنا کے آئینے آئی میں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو وہ جو ہے ان کا انہوں نے سنایا بھی تھا ملفوظ تو ہمارے والا کا میں حضر کا دوں گا تو وہ اپنے آپ کو آئیے میں دیکھ دیکھ کے ہو. اپنے آپ کو خود اچھا سمجھ رہے ہیں ارے یہ دیکھو کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں اس کی فکر رکھو حضرت نے فرمایا کہ غلام کی قیمت اگر غلام لگا ہے ساری دنیا اللہ کے غلام ہے اللہ کی محتاج ہے لوگوں کے کہنے میں کیا آنا لوگوں کو کیا دکھلانا اگر غلام حضرت نے فرمایا غلام ایک کروڑ ایک کروڑ آدمی بھی کسی ایک آدمی کی تعریف کرے ہیں تو سب غلام اللہ کی یہ بھی غلام ہے اور تعریف کرنے والے بھی غلام ہیں تو غلام غلام کی تعریف کرے تو کیا اس کی کیا قیمت ہے اصل قیمت تو مالک کی ہے مالک اگر غلام کی تعریف کرتے تو وہ بات ہے اس لیے ان چیزوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچنا چاہیے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا انتہائی ضروری ہے اور اسلائی اخلاق انتہائی ضروری ہے اور ساتھ میں ذکر اللہ کی پابندی اکثر جو ہمارے یقین ہے وہ اطلاع نہیں کر رہے کہ ہم ذکر کی نہیں کر رہے نہیں کر رہے کیا ہے تو بھئی اس طرح تو یہ غفلت میں زندگی گزر جائے گی اور حاصل کچھ نہ آئے گا اور رہیں گے کہ ہم نے پتا نہیں کتنا راستہ طے کر لیا ہوگا اور اپنے آپ کو ہم دیندار سمجھنے لگے اپنے آپ کو دیندار سمجھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اپنے کو پاک سمجھنا دیندار سمجھنا اپنے اپنے آپ کو دیندار بننا فرض ہے لیکن دیندار سمجھنا اپنے آپ کو بھی گناہ اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفی پتا فرمائے اور اخلاق حمیدہ سے ہم کو نواز دے اور اخلاق رضیلا سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے اور اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اپنے دل کا مسکن اپنا مسکم بنا لے اپنے تجلیات کا مرکز بنا دے اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے گھر کو بھی اللہ تعالی جذب فرما لے اور اولیائی سے یقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دیں گے بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اصلاح اخلاق کا سلسلہ ہے اس, کو اس رسالے کو ہر شخص حاصل کرے ہم نے یہاں تقسیم بھی کر دیا ہے ہر جگہ اور ہر جگہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی باقاعدہ محنت کی ضرورت ہے اور اس سے اصلاح اخلاق ہوگی تو خود گھر کے اندر بھی گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا کیونکہ ہماری زبان سے اکثر آفتے ہیں ہماری زبان کی وجہ سے آتی ہیں جگڑے اکثر زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کبھی غصہ کر دیا کبھی طیت کر دی کبھی بدقبانی کر تو اس طرح جن, گھر بھی ہمارا جنت کا نمونہ بن جائے گا اور دل ہمارا بالکل پھول کی طرح ہلکا رہے گا ورنہ ان برے اخلاق کی وجہ سے دل بھی خراب رہتا ہے یا گمگین رہتا ہے تو یہ اچھے اچھے اخلاق دل کے اندر آ جائیں گے تو دل بھی پھول کی طرح ہلکا پھلکا رہے گا اللہ تعالیٰ من کی توفید نصیب فرمائے چلو وہیں کچھ سناؤ دیکھو آپ کوئی جائے نہیں بھائی سال گزارنا کیسا ہے شور ایک سیکنڈ کے برابر بیوی بی مجھ پر ہزار ڈالر خرچ کرنا کیسا ہے شور ایک روپے کے برابر بیوی بی تو نکالو ایک روپیہ شور ایک سیکنڈ سبر کرو شوہر جم میں داخل ہو کر کوچ سے مجھے میری بیوی بی پسند کرنے لگے اس کے لیے کون سی مشین استعمال کروں کوچ اے ٹی ایم مشین ایک خان صاحب سے پولیس والے نے پوچھا تم نے, تم نے اپنی گاڑی سے پچاس لوگ پچل, میں گاڑی چلا رہا تھا کہ میری گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی اچانک میں بائیں طرف دو آدمی کو دیکھا اب تم بتاؤ میں کیا کرتا پولیس والا زائری بات ہے تم ان دو آدمیوں کو مارتے تاکہ نقصان کم ہوتا خان صاحب تو میں نے وہی تو کیا نا جیسے ہی ایک آدمی کو مارا دوسرا بارہ آدمی گھس گیا تو میں نے گاڑی اس کے پیچھے بھائی آخر مجھے وعلیکم السلام کیا لٹکایا پگڑی والا سسٹم کتنا شیر کی شادی میں ایک چوہا اچھا رہا تھا میرے شادی شادی شیر کو غصہ لگا اس نے کہا تم چوہے اور میں شیر بھائی بھائی کیا لگا رکھی ہے اس نے بولا شادی سے پہلے میں अभी शेर था نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گی جس کا کاروبار بہت اونچا ہوگا ایک پاپڑ والے نے کہا کہ میں مینارے پاکستان پہ پاپڑ بیچتا ہوں <laughs> لڑکے نے لڑکے نے لڑکی سے کہا, کہا میرا دل تمہاری زلفوں سے yeah, لڑکے نے لڑکی سے کہا میرا دل تمہاری زلفوں سے کھیلنے کو کرتا ہے لڑکی نے اپنی ریگ اتاری کہا یہ لو دینا صبح کالج بھی جانا ہے مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے ایک نے کہا دیکھو بھائی کتنی دھوپ ہے اور مسجد میں دھوپ میں ہے چلو مل کے اس کو چھاؤں نہیں کر دے دونوں مسجد کو دھکا لگاتے رہے لگاتے رہے پر کچھ نہ ہوا آخر کار شام ہو گئی ایک افیق میں بولا دیکھا بھائی آخر ہم نے مسجد کو چھو میں کری دیا ایک عورت درزی کے پاس گئی اور بولا یہاں گلے ملتے ہیں درزی بولا ملتے تو نہیں ہیں لیکن اگر آپ ساتھی ہیں شخص ایک लड़के نے لڑکی سے ایک لڑکے نے ایک لڑکی رو رہی تھی لڑکے نے کہا کیوں رو رہی امتحان میں کم نمبر آئے کتنے नाम کا نام مانو اتنے میں تو تین لڑکے پاس ہو جاتے ہیں انگریز پنجابی سیکھنے آیا پنجابی سیکھ کے واپس گیا دوسرے انگریز نے کہا تم وہاں سے کیا سیکھے آئے اس نے بولا میں سیکے آیا ہوں اوے لائٹ جانا آئی ہے اوے لائٹ آئی ہے اوے لائٹ آ گئی ہے اوے لائٹ چلی گئی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ